Thank yeah. you. الحمد لله والسلام على رسول اللہ على محمد اللہ محمد محمد حميد بارکراہیم رب شرف لی صدری ویسفر لی عمری جو برائے مہربانی ٹیک چھوڑ دیں کسی نے امام مالک رحمہ اللہ سے کوئی شرعی مسئلہ دریافت کیا جبکہ وہ بازار میں جا رہے تھے آپ نے صرف اسے آداب شرعیہ سکھانے کے لیے کہا کہ میرے گھر آؤ جب وہ گھر گیا تو آپ باقاعدہ طور پر خوشبو لگا کر مسند کے اوپر بیٹھے جہاں بھی گھر بیٹھا کرتے تھے پھر کہا اب پوچھو دین سیکھنے کے لیے بہت ادب کی ضرورت ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ و علی و صاحبی و سلم خدا ابی و امی لات عم ز بھی نہ کھولنا اس کے معاملے میں دین کے حوالے سے جس کا علم آپ کو نہ ہو وہی نہ آپ کی طرف علم کو پہنچا دے کیونکہ اللہ تعالی نے آنکھوں سے کانوں سے دل سے کل الا کا کانا آن ہوں ہر ایک سے سوال ہونا تو دین کا پہلا جو ہے سیکھنے کا طریقہ اور سلیقہ وہ ادب ہے رب ضلجلال و اکرام کے دربار میں جیسے ہم کھڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دربار میں میرے منہ سے غلط نکل گیا عادتا اللہ تبارک و تعلی کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت میں سے چوٹی کی عبادت نماز ہے کس طرح قلوت کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے آج ہی صبح میں شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی کیسے سن رہا تھا آپ نے دہکی کی ایک روایت کو جو کہ اور بھی کتابوں میں آئیے صحیح کہا اور اس بات کی دلیل لائے کہ زخموں سے خون نکل بھی رہا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا اس پر انہوں نے کہا کہ دو صحابی رضوان اللہ علی مجمعین کو نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک درے پر مقرر کیا دشمن کا خطرہ تھا کسی مشرق نے ان کی تاک میں ان کی خبر لگا لی اور ایک صاحبی جس نے سوچا تھا کہ میں پہرہ دیتا ہوں آدھی رات اور دوسرا آدھی رات اس نے کہا آدھی رات پہرہ بھی دینا ہے تو نماز بھی پڑھتے چلے جاؤں تو یہ نماز میں کھڑا ہو گیا اس شخص نے وار کیا اور اس کی پنڈلی پر لگا خون نکلنا شروع ہوا اس نے نماز کو مختصر کرنا شروع کیا تاکہ جلدی سے فارغ ہو اور نبی علیہ سلاط اسلام نے جس حکم پر اسے مقرر کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کثر نہ رہ جائے حتیٰ کہ اس نے دوسرا اور تیسرا بار کیا اور اس نے نماز مکمل کی اس کی پنڈیوں سے خون دہ رہا تھا یہ ہے نماز تو یہ اللہ رب العزت کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر کیفیت ساری ہوتی ہے ہو سکتا ہے یہ کیفیت ہر وقت قائم نہ رہ سکے بلکہ ایسا ہی رہے نہیں رہ سکتی بہرحال ہمیشہ اس سے محروم رہنا کوئی اچھی بات نہیں اس کے اخباب اختیار کرنا اپنے آپ کو ادب و احترام کے ساتھ للہ قالطین کا مفہوم یہ ہے قالطین کا مطلب خاشعین ڈرتے ہوئے دل کے اندر اللہ رب العزت کی خاصیت ہو ساکین خاموش ہو کر کھڑے ہونا تعین اطاعت گزار ہو کر جیسے حکم دیا گیا اپنی طرف سے اسباب کو اختیار کرے پھر اگر دل جو ہے وہ ٹھکتا نہیں ہے تو رویا کرے بس انشاءاللہ شاء اللہ جلد وہ وقت آئے گا فا نمال اسری کہ یہ کیفیت بدل جائے گی ہر وقت یہ کیفیت کاری رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مسافہ کریں تو میں آج جس موضوع پر اپنے آپ کو یاد دہانی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں وہ ایک مہم موضوع ہے ایسا موضوع ہے کہ جسے ہر نماز میں ہمیں یاد کروایا گیا ہے دجال کے فتنے سے پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور تشہت کے اندر حکم دیا کہ تم چار چیزوں سے پناہ مانگو اور اس میں ایک چیز کتنا دجال ہے اور یہ فرمایا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی یہ صحیح احادیث ہے کالا کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس جو ہے المل جان ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفقون علی روایات پر مشتمل ہے انس سے روایت رضی اللہ تعالیٰ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بو عیسا نبی کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کی بے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں کی ہو اللہ ان ذرا تمت مگر اس نے اپنی امت کو جس کی طرف وہ مبوز کیا گیا ڈرایا الور القزاب کانے کزاب سے کزاب بہت جھوٹ بولنے والا دجال بھی دجل سے ہے دجل دھوکے کو کہتے ہیں اکتا ڈھانپنا کسی چیز کو اس سے مراد یہ ہے حافظ ابن حجر رحیم اللہ نے رس الباری میں کہا کہ باطل کو ڈھانپنا حق کے ساتھ دھوکے کے ساتھ وہ, وہ باطل مگر حق نظر آئے یہ انداز اختیار کرنا اور اس لیے بھی اسے دجال کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا قزاب زمین کے اندر رون ڈالے گا مشرق اور مغرب میں کئی ایک علاقوں میں اور کئی ایک علاقوں کو اپنے دجل کے ساتھ اپنے جھوٹ کے ساتھ جھانپتا پھرے گا یہ دجال اکبر کی بات اس سے پہلے کئی ایک چھوٹے دجال آئیں گے اور ان کی خبر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ملتی تو آج دجل کی تیز آندیاں چل رہی ہیں اس میں دجال کی حقیقت کو پھر سے یاد کرنا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس کی پہچان کو اپنے ذہن دل و دماغ میں تازہ کرنا اور اس کا علاج جو بتایا گیا ہے اس علاج کی طرف توجہ کرنا سخت ضروری ہے تو فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا مروس نہیں ہوا نوح سے لے کر علیہ سلاط و جیسے دوسری احادیث میں ذکر ہے جو کہ بخاری میں ہے یہ تو بخاری اور مسلم کے متفقن و علیہ روایات ہیں یہ کوئی بھی نبی نوح علیہ صلاط و السلام سے لے کر آج تک نہیں آیا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے اپنی امت کو الآور کانے الکزا اس انتہائی جوتے سے ڈرایا نہ ہو الا انہور خبردار وہ کانا ہے اور یہ نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنی امت کو بتلائی یہ اس سے پہلے کسی نبی اور رسول نے اپنی امت کو علیہ صلاحت واللام نہیں بتلائی کہ وہ کانا ہوگا اور فرمایا اِن نہ رب اور تمہارا رب ذل جلال بل <وَلْإِقرام> کانا نہیں معذ اللہ و این بئینا آئی نہیں ہی مکتوب القاصر <كافر> پھر آسانی اہل ایمان کے لیے اللہ آسانی پسند کرتا ہے یورید اللہ بکم الوشر بھلا یرید بکمول اوسر اللہ آسانی پسند کرتا ہے تنگی نہیں پسند کرتا آج کے فتنے سے لوگ گھبرا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بہترین ایماندار ساتھی ماشاءاللہ وہ ایمانداری ہے ہمارے گمان میں اللہ انہیں ایمانداری رکھے آمید. امید وہ تک اس وقت لڑ کھڑا رہے ہیں اور ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ان کے ہاں گویا حقائق جو ہے بدلنے کا وسوسہ شیطان نے انہیں لاحق کر دیا ساری کی ساری توجہ خفرے شریر سے ہٹا کر ایک دوسری طرف مائل کر دی اور شیطان یہ چاہتا ہے اور وہ ہمارا اضلی دشمن ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کو آسانیوں کے راستے کے ساتھ آسان کرتا ہے اور کھولتا ہے جس میں ایک راستہ یہ ہے کہ مکتوب الصرف اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور اکثر احادیث میں آتا ہے کاف فا اور را لکھا ہوگا یا تو یہ سہیل ہے کافا یا یہ ہے کہ اس شخص کا نام کافر ہے بہرحال دونوں شکلوں میں اس کا کفر کسی کار اور غیر کار مومن کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا انپڑھ ہو پڑھا لکھا ہو وہ اس کے ماتھے پر جب نگاہ ڈالے گا ایمان کی برکت سے اسے ہی نظر آئے گا اسی لیے جو حدیث امام بخاری شروع میں لائے ہیں اور یہاں پر انہوں نے وہ بعد میں درج کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھتا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ما سا احد النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے دجال ما تعلتو دجال کے بارے میں جو میں نے پوچھ لیا اس نے کیا پوچھا کون سا خزانہ اسے مل گیا سنیے کہتے ہیں میں نے پوچھا نبی علیہ السلام السلام سے جب دجال کے بارے میں تو انہوں نے مجھے فرمایا ان یا در کب تجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ اہل ایمان ہے نا قلت تو کہا تو یہ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یعنی صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علی مجمعین کہ اس کے ساتھ تو روٹیوں کا پہاڑ ہوگا یعنی بڑی زبردست غذا کے خزانے ہوں گے اس کے پاس طرح طرح اور نہرما پانی کی نہر ہوگی اس کے ساتھ نعمتیں اس طرح ہوں گی خزانے اس طرح ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا جیسے مکھیاں اپنے چھتے کے گرد ہوتی اس طرح خزانے اللہ کی نعمتیں اسبا مزیدار چیزیں زندگی کی خوشگواریاں وہ اسے گھیر رہی ہوں گی کالا بن ذالب اللہ تبارک و تعالی پر یہ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی چیزیں اللہ کے مقابلے میں اللہ کے لیے بالکل ہلکی چیزیں ہیں کہ اہل ایمان کو وہ ایمان دے دے جس کی بصیرت میں اس کے دجل سے وہ محفوظ رہے تبھی تو ہمیں کتنے دجال کو تشاہد کے اندر ہر ایک نماز میں یاد کروایا ہے پانچ وقت جتنی بھی تشاہد ہوگی اس میں آخری دعاؤں کے اندر علماء نے کہا یہ واجب ہے دعا ان چار چیزوں سے پناہ واجب ہے جن میں ایک دجال ہے تو دجال کے بارے میں اور دجل کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بیدار مغز رہنا چاہیے آج دجل ہے اور حق پیش کیا جا رہا ہے جو حقیقت باطل ہے اور وسواس تاریخ کرتے ہوئے ہمیں حق سے دور کیا جا رہا ہے کبھی وطنی محبت کے چکر میں کبھی اس محبت کے چکر میں کہ تمہارا جتھا تمہارے آرام تمہاری ساری کی ساری یہ زندگی جو ہے اس کے مزے یہ ختم ہو جائیں گے انکری تم فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھالو اپنے دشمن کو پہچانو اور دشمن اپنی پہچان سے ہمیں غافل کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ دجن کون کرتا اگر یہ مشکل ہے تو یقیناً ان پر جو کوشش نہیں کرتے بلینہ جا دینا لنحد نا جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں توانائیاں کھپاتے ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ومن اوفا بہ دن اللہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ کو پورا کرنے والا بھلا کون ہے تو نبی علیہ سلاد اسلام ایک دن صحابہ کے اندر تھے تو انہوں نے المسیح الدجال کا ذکر کیا اس کو بھی المسیح کہا گیا اور عیشا علیہ صلاح وسلام کو بھی المسیح وہ المسیح الحق ہے یہ المسیح الباطل ہے یہ بھی سیاحت کرے گا دنیا بھر میں اور وہ بھی دنیا بھر پر ایمان کا جھنڈا لہرائیں گے اللہ کے حکم سے کہا ان اللہ علیہ سا بھی آور اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے معذر اللہ اللہ ان المسیح بجال خبردار سن لو یہ نشانی یاد رکھو کہ یہ جو مسیح دجال ہے آور ہے المنا دائیں آنکھ سے یہ کانا ہے کان آئین ہوں اینا گویا کہ اس کی داہنی آنکھ جو ہے وہ پھولا ہوا انگور ہے جیسے انگور کا کوئی دانا بڑا ہو جاتا ہے باقی دانوں سے ایک دم پھول کر گچھے میں سے باہر نکل آتا ہے اس طرح اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہے یہ کیوں اتنی نشانیاں بنتا اور کیوں اس قدر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کیا اس لیے کہ دجل جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو بہا لے جاتا ہے اسی لیے باقی بہت سی احادیث ہے اس کے بارے میں سنن کے اندر یہ منع کیا گیا ہے کہ تم خام خامخواہ دجال کے سامنے جاؤ اور اس سے مناقشہ کرنے کا شوق پورا کرو بلکہ دجال کے فتنے سے بچنے کا حکم ہے ہاں اگر آمنا سامنا ہو گیا تو اللہ تعالی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا تمہیں دکھائی دے دے اور تم اس وقت اسے پہچان لو گے پھرس آتی ہے, الا ما ما ہے اللہ تو حد سنا ماں سمع کا ماں سمے رسول اللہ میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو میں نے نبی علیہ سلاط وسلام سے سنا ان سمے یقون میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ انا خارا جا منارا دا جال جب نکلے گا اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی اس کے ساتھ آگ ہوگی آج بھی یہ چھوٹے دجالوں میں سے امریکہ جو دجال نکلا ہے اس کے ساتھ آگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی ہے میٹھا پانی بھی ہے نعمتیں بھی ہیں ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہے کہ باقی بہت کم ملکوں میں یہ نعمتیں نصیب ہیں ان کے یہاں جو لڑنے والے سپاہی ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی وہ نعمتیں امریکہ سے آتی ہے جو یہاں پر ہم نے دیکھی بھی نہیں ہوتی تو یہ اللہ کی طرف سے اسباب ہیں جو دجالوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان کا امتحان ہو مگر ڈریے مت اللہ امتحان اتنا لے گا جتنی قوت ہوگی لا کلف اللہ نفسن اللہ گاہ یہ امتحانات اہل ایمان کے دراجات میں اضافہ کے لیے جو دے دجال بھی آگ کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ آیا یہ بڑا دجال بھی اسی طرح ہوگا اگر ہم چھوٹے دجال سے اتنے گھبرا گئے ہیں کہ ہمارے دل دبے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے بہترین لوگوں کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اب تو میڈیا نے اتنا زہر پھیلا دیا ہے کہ کون جو ہے وہ اہل ایمان کے حق میں بات کرے وہ یم مایوس ہو رہے ہیں اور شیطان یہ وسوسہ دامن گیر کر رہا ہے کہ اب تو وہ میڈیا جو ہے وہی وہ اس قدر چھا چکا ہے کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم قریب یہ ختم ہو جائیں گے یہ شیطان کا وسوسہ ہے یہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجاجلہ ہیں ان میں سے ایک دجال ہے امریکہ جو دجل کرتا ہے اور اپنے اس نے ہرکارے مسلمانوں کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں جو اسلام کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے اور کہتے ہیں حقیقی اسلام ہمارے پاس اب دونوں اسلام حقیقی اسلام اور باطل اسلام کا مقابلہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان نما دجالی کا خرج ما انارا دجال کے ساتھ جب وہ نکلے گا پانی ہوگا میٹھا ٹھنڈا پانی اور اس کے ساتھ آگ ہوگی یار اناسو انار جس کو لوگ آگ دیکھیں گے اس کی وہ گولے برستے ہوئے کیوں نہ ہو وہ لاشیں جلتی ہوئی کیوں نہ ہو وہ مسجد سیاہ کیوں نہ ہو جائیں اور عورتیں تک کی لاشیں جو ہے کوئلہ کیوں نہ بن جائے وہ لوگ تو اسے آگ دیکھیں گے فَمَا أُن اصلاً وہ ٹھا پانی ہے اہل ایمانا ان بارد ہے اللہ کا ٹھنڈا پانی ہے اس کی آگ دجال کی آگ اللہ کا ٹھنڈا پانی ہے دجال اکبر کی اور جو دجاجنا چھوٹے ہے ان کے بارے میں بھی اہل ایمان چونکہ اس آگ سے جلائے جاتے ستائے جاتے اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے تبھی تو اصحاب الخد جو ہے انہوں نے لوگوں کو کھائیوں میں بھیجا تھا اور پھینکا تھا آگ جلا کر کیا جرم تھا اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک کافر نے گلے میں کپڑا ڈال کر دونوں طرف سے اپنی چادر کو بل دیے اور اس قدر دھینچا کہ آنکھیں مبارک باہر کو آ گئی تو اب بکر ربی اللہ تعالم نے دھکا دیتے ہوئے یہی کہا تھا اصپ تجولن کو صرف اس بات پر ایک مرد کو قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ تو آج بھی اسی پر سزا دی جاتی وبا ناکام الا من بلا ال... عزیز الحمید وہ ایک ہی بات کا انتقام لے رہے اصحاب الخبود کھائیں وہ سینک کر رہے لے ایمان کو کہ یہ اللہ العزیز جو غالب ہے الحمید جو تعریف کیا گیا ہے اور ہر وقت اس کی تعریف ہر ہرشے کر رہی ہے اور وہ ہے ہی تعریفوں والا انتہائی تعریفوں والا اس پر ایمان لائیں آج بھی اسی وجہ سے جلایا جا رہا ہے تو کہا جو اس کی آگ ہوگی اصل میں وہ فما ان بارد وہ ٹھنڈا پانی ہوگا ان بارد اور لوگ جسے اس کا ٹھنڈا پانی اور اس کو چاکلیٹ سمجھیں گے اس کی پیپسی سمجھیں گے اور اس کا سیراب کر دینے والا اور مزیدار پانی ٹھنڈا سمجھیں گے فنار ان وہ جلانے والی اللہ کی آگ ہے وہ پانی نہیں ہے جس نے وہ پانی پیا اپنا ایمان بیچ دیا اور گیا وہ جہنم میں یہ دجال ہمیں پریکٹس کے لیے آ رہے ہیں بڑے دجال کے لیے تیاری ہو رہی ہے امت میں تاریخ جو ہے وہ قریب ہو رہی ہے اپنے انجام کے آخر کار اس دنیا نے ختم ہونا ہے یہ دنیا ہمیشہ تو قائم نہیں رہے گی اس کے خاتمے کا ایک وقت تو ہے یقین سے کہنا گمراہی ہے مگر گمان نہ رکھنا اور اس کے لیے تیاری نہ کرنا یہ بھی گمراہی تیاری کرنا ہم پر فرض ہے اس واسطے کہ ایک بڑا دجال آنے والا ہے آج ان چھوٹے دجالوں سے ہم گھبرا گئے اور مایوس ہونے لگے تو کل بڑا دجال آئے گا تو اس کے سامنے کیا ٹھہریں گے اپنے ایمان کو پانی دینا ہے کس سے سورت القاحب کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات یہ کتنا دجال سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اصحاب کاف کا ذکر ہے پہلی دس آیات میں کہ وہ دیکھو جن کو اللہ نے بچانا تھا اللہ نے تین سو نو سال سنائے رکھا وہ سوئے رہے اور ان کو کچھ بھی نہ بگڑا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا اور دشمن ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا جب اللہ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے تو پوری دنیا بھی اس کی دشمن ہو جائے تو یہ جان لے ابن عباس کو کہا انتہ لبی جتنا ما اللہ روک اللہ این فوک اگر پوری امت یعنی جن و انسان تل جائے اس بات پر کہ تجھے نفع دیں گے لم ین فرو کا اللہ نہیں تجھے نفع دے سکیں گے سوائے اس شے کا نفع دے سکیں گے قد کاتا اللہ لکھ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی اور اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان دے تو وہ نقصان نہ دیں گے الا سوائے اسی قدر نقصان ما کاتاب اللہ علئی جو اللہ نے تیرے اوپر نقصان لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے خشک ہو گئے اور صبح لپیٹ دیے گئے تو یہ ہے اہل ایمان کا ایمان تو کہا کہ وہ اس کی جو آگ ہوگی تہرک وہ پانی جو ٹھنڈا ہے اس کی نعمتیں جو مزہ لوٹے گا دجال کے مساہد میں شامل ہوگا اس کے پیاروں میں چلا جائے گا وہ آگ میں چلا جائے گا تحرک جو جلا دے گی ہم آدرا کا تم میں سے کوئی دجال اکبر کو پالے اے میرے مخاطبین مخاطبین اے میری امت فلیا کا پھر لذی یا اناہ نار تو اس میں اپنے آپ کو ڈال دے یعنی ڈالنا برداشت کر لیں اور اس کے لیے ذہنن تیار ہو جائے اور اپنے ایمان پر اپنے آپ کو مضبوط کر لے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دین کے اندر مجمل علم رکھتی تھی مفصل علم بھی نہ تھا کئی ایک کمزوریاں بھی ہو سکتا ہے بعض بدعات بھی ان میں ہوں اللہ رب العزت درگزر کرے بہرحال ہم خیال کرتے کہ اکثر ان میں سے سادہ ایماندار عورتیں تھیں اسلام آباد میں جلنے والی انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو آگ کے سرد کیا خبر کے ساتھ کیا اس میں بھی کچھ حق کے کون حق پر تھا ایک مولوی صاحب آتے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا دونوں میں سے کون حق پر ہے امنا اللہ امنا اللہجو جو مسجد میں بیٹھی ہیں جو برکہ پہنے ہوئے پردہ کیے ہوئے نمازی اور پرہیزگار ہے اسلام کا نام لیتی طریقے کار میں کتنی غلطیاں ہوں لاکھ ہے ہمیں حکم ہے کہ تم تمام اللہ کے مسلمان بندوں کو اللہ کے اولیاء سمجھو ابن تیمیہ رحیم اللہ فرماتے ہیں جتنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اتنا ہی اللہ کی ولایت میں کامل ہے جتنا اس میں فسق ہے فجور ہے یا بجات ہے اتنا دور ہے مگر جتنا اس کا اسلام ہے اتنی نصرت تمہارا ہق ہے کتنا بھی ان کا طریقہ کار غلط ہو جرم کیا تھا سوائے اس کے کہ ہم اسلام نافذ کروانا چاہتے ہیں تم سے حالانکہ ان سے اسلام کے نفوذ کی امید رکھنا ان سے اسلام نافذ کرنے کے لیے کہنا ایسا ہی ہے جیسا آدمی کو گند میں لپتے ہوئے ننگے آدمی کو کہے کہ آ کر مسلے پر ہمیں جماعت کروا دو نماز پڑھا دو بالکل جائز نہیں یہ غلط ہی ہے اپنی جگہ پر مگر بہرحال یہ اسلام پر ایمان لانے والے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے یہ نماز پڑھنے والے تھے تہجد پڑھنے والے تھے یہ برقع پہننے والی پردہ کرنے والی عورتیں تھیں اور یہ با حیات تھی اور اتنی با حیات تھی کہ الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد بیس سال ہو گئے آج جہاد کو اور کتاب کو الحمدللہ یہ ایک بھی اسکینڈل نہیں بیان کر سکے ہمارے دشمن اللہ کے دشمن کہ یہ جہاد جو ہے یہ عورتوں کے لیے کیا گیا اور اسلام آباد کے اس مدرسے میں خواہ عورتوں کا باہر رہنا جب تک ان کا پوری طرح انتظام نہ ہو وہ جس کے بعد ان کے محرم وہاں موجود ہو پڑھائی کے لیے بھی دینی تعلیم کے لیے باہر رہنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے باوجود کسی ایک لڑکے اور لڑکی کا عشق بیان کرنے پر یہ قادر نہ ہوئے الحمدللہ روس کے ساتھ مسلمان لڑے کسی ایک روسی عورت کو انہوں نے لانڈنگ کے طور پر بھی استعمال نہ کیے جبکہ استعمال ان کے لیے جائز تھا کتنے فقی تھے یہ, یہ فکاس اللہ کی دین ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بدنام کرنے والے منہ کھولنے بیٹھے ہوئے یہ فوراً کہیں گے کہ یہ عورتوں کے لیے سارا جہاد شروع کیا گیا آج بھی ان کے جھوٹ جو یہ بول رہے ہیں ان قریب اشکارا ہو جائیں گے تو کہا فیا کا نا اس میں اپنے آگ کو ڈال لے جس کو وہ دجال کی آگ دیکھ رہا ہے اس کی آگ مالک کا ٹھنڈا پانی ہے فَإنَّهُ یہ بہت مزیدار ہے اور ٹھنڈا ہے یہ ہے دجال کے مقابلے میں اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایمان کا سمرہ پھر فرمایا نبی علیہ اللہ تو صاحب علیہ و علی حد میں تمہیں دجال کی بات نہ سنو ماں حد ابی نبی یون قوما جس کی ایک نبی نے اپنے قوم سے بات کی ان نہ وہ کانا ہے وہ انجی اُا بی مثال ان جنتر یہاں اور بھاگے مثال یہ بھی بخاری اور مسلم ہے کہ اس کے ساتھ جنت ہوگی باغات ہوں گے پھل ہوں گے باغات کبھی خوبصورت ہے جب اس میں پھل ہو ٹھنڈی چھاؤ ہو جب باغات کے اندر مزے ہوں بیٹھنے کی جگہ ہو بہترین کھانے پینے کا سب سامان ہو دونوں چیزیں ہو کھانا بھی ہو پینا ہو یہ جنت کی مثال ہوگی دنیا میں باغ دنیا میں جھوٹی بنائی ہوئی اپنی جنت جیسے یعنی حسن بن صباہ نے بنائی تھی یہ دجال بھی اسی کی نسل میں سے ہے اور وہ اسی کی نسل میں سے تھا ون نار اور اس کے ساتھ آگ ہوگی ان کو جلانے کے لیے جو اسے مانتے نہیں ہے اپنا رب جو اس پر ایمان نہیں جاتے فلتی یا ان جن ہی انار جس کو وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی وہ انی انکم کما ان بھی نوح کو میں <سؤال> تمہیں اس طرح ڈرا رہا ہوں جس طرح نوح علیہ سلاط والسلام نے اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا اور یہ بھی فرمایا کہ دجال غصے کے ساتھ کسی بات پر غصے میں آ کر نکلے گا تو یہ چھوٹے دجال آج ہم پر مسلط ہیں اور یہ سب اللہ کا امتحان ہے ان اللہ عزیز الحکیم وہ زبردست بھی ہے اور اس حکمت والا بھی ہے زبردست اتنا ہے کہ لاہ اللہ الحدن نا سجمیہ چاہے تو سب امریکیوں کو اور سب مرتدوں کو مسلمان کر دے مجال ہے کسی کی مسلمان نہ اور چاہے تو سب کو ابھی اللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے مگر اہل ایمان کے درجات کی بلندی تو اب میں چند ایک نشانیاں بتاتا ہوں اس لیے کہ بھائی جو ہے وہ فتنا زدہ ہو رہے ہر روز میڈیا جو ہے وہ انتہائی زہر پھیلا رہا ہے کہ موٹی موٹی نشانیاں جس طرح یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خلاء ابی و امی انہوں نے دجال اکبر کے لیے کا فارا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اور وہ کانا ہوگا یہ دو نشانیاں بتاتے ہوئے ہمیں دلیر کر دیا کہ اس کی آگ میں چھلانگ لگانے پر تیار ہو جاؤ اصحاب الاخدود کا منظر دہرایا جانے والا ہے تمہیں چھلانگ لگانے کا آگ میں کہا جائے گا خبردار اس کے ٹھنڈے پانی میں داخل نہ ہونا وہ تمہیں اللہ کی آگ میں لے جائے گا اور اس کی آگ میں داخل ہونا قبول کر لینا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مزیدار جنتوں میں لے جائے گا اللہ رب العزت ہمیں وہ حوصلہ دیں آمین تو آج سب سے بڑی پہلی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہود و نسارا کو کس کا اسلام چوب رہا ہے ان حکومتوں کا اسلام چوب رہا ہے اور ان حکومتوں کے ساتھ جو مولوی ہیں ان کا اسلام چوب رہا ہے یا ان کا اسلام چوب رہا ہے جو ہر روز انہیں زخمی کرتے ہیں جو انٹرنیٹ پر حق کی بات کہہ رہے ہیں اور بے شمار مواد موجود ہیں جو اپنی زبان سے بھی حق کی بات کہتے ہیں جو بانگ دہل ادھار ادا کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے اور یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ عدالتیں تمہاری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جس میں تمہارا مرجع جس سے تم قانون لیتے ہو مرجع کہتے ترازو کو ابن اسمین رحی محلہ رحمتن واسیہ ان سے میں نے یہ مسئلہ سمجھا براہ راست نہیں ان کے کتاب جیسے انہوں نے کہا جب کوئی حاکم مرجا بدلتے وہ ترازو توڑ دے ایوان حکومت سے جو شریعت نے اس کو لٹکانے کا حکم دیا اور اپنا بنایا ہوا مخلوق کا بنایا ہوا ترازو توڑنے کے لیے لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے اندر فیصلے اور اس کے بعد تمام نماز کی حرام کی حلال کی حدود و قیود اس کے لیے جو ترازو اللہ نے مقرر کیا اس کا نام ہے شریعت مطالعہ اس کو توڑ کر جب مخلوق کا بنایا ہوا ترازو لٹکا دے تو وہ کہتے تھے تو آج یہ حق ادا کر دیا ان لوگوں نے کہ الحمدللہ یہ صاف بتا دیا کہ یہ بت خانے یہ اچھا کیا یہی وقت تھا اور کوئی وقت ہی نہیں تھا بتانے کا اور یہ بتا دیا کہ جمہوریت کفر ہے وہ جمہوریت جس کی پہچان لمبی چوڑی نہیں چھوٹی سی کرواتا ہوں کہ اس جمہوریت میں صرف ایک بات دیکھ لیجیے عقیدے کی بنیاد پر تقسیم حرام ہے سبھی عقیدے کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے تقسیم ختم ہو گئی ہے جتنی عوامی مہمات قومی مہمات ملکی مہمات جتنی بھی اٹھی ہیں وہ پاکستان بنانے کا معاملہ ہو مرزعی کو کافر قرار دلوانے کا معاملہ ہو وہ نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کا معاملہ ہو ان سب تحریکوں میں ہرگز ہرگز ہر عقیدے کی بنیاد پر تقسیم حرام ہو جاتی ہے سب لوگ عقیدے کی باتوں کو وقتی طور پر چھوڑ کر اصل میں ملک و ملت کے لیے جو وہ سمجھتے ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر اسلام کا لیبل لگایا جاتا ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ ایمان کے لیے اللہ نے اتنی آسانی پیدا کی کہ اب جو تحریک اٹھی چیف جسٹس کو بحال کرنے کی اس پر الحمدللہ اسلام کا لیبل بھی نہیں تھا اس پر لیبل تھا مثا کے جمہوریت کا وہ مثا جو پیپلز پارٹی اور یہ جواب شریف پارٹی نے ہوا ہے اور دوسرا تھا سلوگن اس کا چیف جسٹس کی بحالی تیسرا تھا انصاف کی بحالی الحمدللہ اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا نہیں تھا تب بھی شرم نہ آئی ان لوگوں کو جو دین کے علم کی امانت سینے میں لیے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ شامل ہوئے پھر الحمدللہ اللہ نے دوسری نشانی وہ تو کاف راہ ابھی آئے گی نا نشانی یہ نشانی ابھی اسی کی نسل سے ہے کیونکہ دجل ایک جیسا ہے اور دجالوں کی پہچان اللہ آسان بناتا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے دوسری پہچان یہ تھی کہ انہیں کسی مسجد سے جلوس نکالنا نصیب نہ ہوا بلکہ انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ پوجی جانے والی قبر علی حضری کی قبر سے جلوس نکالا اب اس کے بعد کوئی کثر باقی رہ گئی تو پہلی نشانی یہ ہے کہ یہود نسارا کس کے اسلام سے خوش ہے کس کے اسلام پر وہ کھلکھلا کر ہنستے ہیں اسے سینے سے لگا کے اور کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام کو ہم اپنی عیسائیت کی طرح پیار کرتے ہیں اور مقدس سمجھتے ہیں یہودیت کی طرح اس کو آسمانی دین قرار دیتے ہیں ہم مسلمانوں کے اسلام کے دشمن نہیں بلکہ ان کے بادشاہوں کے لیے اوباما جھک بھی جاتا ہے کیا کہنے اور ایک وہ ہے جن کا اسلام انہیں اتنا چھگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے اسلام کو اور ان کو جب تک ہم مٹا نہ لیں گے سانس نہ لیں گے بھائیو آ مسلمین ہے تو انہی میں سے ہے دوسروں میں سے کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نسارا کی تم سے دشمنی ختم نہ ہوگی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہ ایمان کیوں نہ لے جائے لا یس بی من احد من ہاج ہی یا من ہاج ہی احد کوئی بھی اس امت سے میری بات سننے کے میں مبوس ہو گیا ہوں کون سی امت خبر پہنچ جائے محمد محبوس ہو گئے نہ لائے یہ آگ والا ہے آگ والے اور جنت والے ایک دوسرے کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے یہ کون ہے میں اس یہودی اور نسرانی کی بات کر رہا ہوں جو معاہد ہے جس نے ہمارے سے معاہدہ کیا اور امن کے ساتھ ہماری ریاست میں رہ رہا ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے اور جو ہیں ہی دشمن پر تلے ہوئے وہ تو پہلے سے ہمارے دشمن ہیں اور صاف اللہ نے فرما دیا لن میں جو زور ہے عربی زبان جاننے والے سمجھ سمجھتے ہرگز ہرگز تجھ سے تجتے نبی راضی نہ ہوں گے یہودی اور نفرالی حتہ تب تب آپ کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرے کل نہ اے نبی دہن کہہ دے ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہدایت میری اپنی طرف سے نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ راضی ہو جاؤں میں کبھی راضی نہ ہوں گا جب تک اللہ کی ہدایت پر تم میرے ساتھ جمع نہ ہو جاؤ گے فائل اتباع اور اگر تو اتباع کرے اس ایک کی بعد حق کے آنے کی حق کے آ جانے کے بعد ان کی بات کی ان کی احواہ کی ان کی خواہشات کی پیروی کرے کہیں کہا کا ظالمین تب تم ظالموں میں سے ہوگے اور یہاں کہا کہ پھر مالا کا مین اللہ بلی جمبان پھر اللہ کے مقابلے میں تیرا مددگار اور تیرا دوست کوئی نہ ہوگا یہ جب نبی کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے تو ہمارا کیا حال ہے یہودیوں اور نفسانیوں سے آج مسلمان کہلا کر جن کی محبتیں قائم ہیں وہ وہ یہودی اور نفرانی ہو چکے ہیں یا یہودی اور نفرانی مسلمان ہو چکے ہیں تیسری بات کوئی نہیں یا تو وہ مسلمان ہوں گے تو دشمنی ختم ہوگی یا مسلمان کافر ہوں گے تو دشمنی ختم ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ جگہ ہمارے قتل کے بازار لگا رہے ہو اور اس کے باوجود کچھ مسلمانوں کے وہ دوست ہو یقیناً صحیح مسلمان ان لوگوں میں ہے جو یہود و ال کے دشمن ہیں باقی بھی کچھ نشانیت دیکھنا چاہیے نا کیونکہ اللہ تبارک وطالم صرف ایک نشانی تو بیان نہیں کی ایک تو یہ نشانی ہو گئی کہ یہ و نصارہ انہیں بےخ و بند اکھاڑ دینا چاہتے دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما طور ایک گروہ حق پر ہمیشہ فتح یاد وہ قیامت تک قائم رہے گا اگر بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے جنہوں نے اقرار کیا کہ شریعت کا نظام تم نافذ کر لو امن قائم کر لو سوات میں گویا کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہمارے ہاں شریعت نہیں اتنے بے حیا لوگ کبھی اسلام میں نہیں ہو سکتے جو کھل کر یہ کہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے اپنی ریاست کو عملاً خارج کیے ہوئے ہم انہیں ریاست کا قائد نہیں مانتے مسجد کا امام طلاق و اطاق کا امام مانتے ہیں ریاست کا امام نہیں مانتے تم نے اگر مان کر امن قائم کرنا تو کر لو یہ ان کا اقرار ان کے کفر کے لیے کافی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا جھنڈا جھوٹا اٹھائے ہوئے صرف ملک توڑنا چاہتے ہیں اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پرانی ریاست کی بادشاہی واپس لے تو طائفہ منصورہ کدھر گیا یہ تو دو دنوں میں تم نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا تیسرا کدھر گیا اور وہ طائفہ منصورہ کسی جی کو نظر نہ آئے تو اس کے معذ اللہ, اللہ موجود ہونے کا فائدہ کیا جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ حق وہ ہے تہتر فرقوں میں سے جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ تو کیا خوبصورت نقطہ نکالا ڈاکٹر شفیق الرحمن نے کہ اگر اس راستے کو محفوظ نہیں رہنا تھا قیامت تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے معیار کیسے قرار دے سکتے ظاہر ہے کہ یہ محفوظ ہے معمون ہے یہ ابرز ہے یہ واضح ہے اور یہ بالکل معلوم ہو جاتا ہے آسانی سے پھر تیسرا گروہ ہمیں دکھائیے وہ کہاں ہے کیونکہ وہ بھی یہود نصارہ کا دشمن ہونا چاہیے اور یہود نصارہ کو اس کے دشمن ہونا چاہیے وہ ہمیں دکھائے کہاں اب ہم آتے تیسری نشانی کی طرف اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد بہت کچھ اسلام کے مطابق ہو جائے گا زندگی کے ہر میدان میں اس سے پہلے بھی ابھی کئی ایک میدان زندگی کے خالی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں ان توازید کے چنگل سے آزاد کیا ان میں کون ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے کون ہے جس میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں کون ہے جو شریعت کا جھنڈا بھی بلند کرتا ہے اور شریعت پر خود بھی عمل کرتا ہے اس کے بچے بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں اس کی بیویاں بھی شریعت پر عمل کرتی ہیں ان کا نظام تعلیم شریعت کے مطابق ہے جس کو بھی وہ شریعت سمجھتے ہیں اس میں بی خطائیں ہوں گی توحید والے ہوں کم کم سنت والے ہوں خطائیں اپنی جگہ بے شمار ہوں گی جہالتیں کمزوریاں اس کا ہم انکار نہیں کرتے مگر جس کو وہ شریعت جانتے اس پر کٹ مرتے اس پر وہ عمل کر رہے کون ہے اس کے برعکس جو شریعت سے اتنا دور ہے کہ شراب و کباب کے بغیر اس کا گزارا نہیں اس کے اقتدار میں ٹی وی ریڈیو اور اخبار ارانی اور فوائشی پھیلا رہے قبروں پر حاضریاں دینا قبروں پر چادریں چڑھانا اور اللہ کی سزاؤں کو کوڑے کی سزاؤں کو یہ کہنا کہ انسانیت کی تجلیل ہے اور قبروں پر بہشتی دروازے مقرر کرنا ان عورتوں کو ناچنے گانے کا لائسنس دینا جو اپنے جسم کا کاروبار کرتے یہ کون ہے دونوں میں کوئی ہے کسی قسم کی غلط فہمی کا امکان ایک طرف اللہ والے ہیں جو اللہ کے دین پر جس قدر سمجھ چکے ہیں عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے اور کوئی دنیا کی لالچ ہم نے انہیں اپناتے ہوئے دیکھا نہیں ملا کیا انہیں ملا یہ کہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے غاروں میں اور ان جگہوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے جن جگہوں پر جانور رہا کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا فصلیں جل گئی خاندان کے خاندان برباد ہو گئے کئی نوجوان اپاہٹ ہو گئے بچے یتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کوئی پتہ نہیں کہ کس دن کس کا گھر توڑ دیا جائے ان کو کہتے ہو ان کو یہ کہتے ہوئے ایجنٹ ایک مسلمان کی زبان تھرا جانی چاہیے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ اس کی طرف لوٹے گا یہ بخاری اور مسلم کی صحیح احادی ہے یہ مذاق ہے ایجنٹ کہہ دینا و جو جان بوجھ کر ایجنٹ ہے کفار کا اس سے بڑا مرتد کوئی نہیں ہے اور جو غلط فہمی سے کبھی بھول پن کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو کفار کو فائدہ دے رہا ہے مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہے نیک نیت ہے تو ان اللہ اللہ اس سے درگزر کرے گا ایسی غلطی مجاہدین سے مواہدین سے ہو سکتی ہے اس پر ہم ان کی وکالت نہیں کرتے ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرتے بولے لوگ کبھی کبھی ایسی غلطی کر جایا کرتے کیا مستاح کیا حسان بن ثابت کیا ہمنا رضی اللہ تعالی عنہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بحتان میں منافقین کے ساتھ مددگار نہیں ہو گئے تھے کیا یہ بدنیت لوگ تھے معاذ اللہ استفص اللہ جو انہیں بدنیت کہے وہ خود بدنیت ہے بس یہ فتنا میں آ گئے کبھی کوئی مومن فتنا میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر دے جس کا فائدہ کپار کو, کو زیادہ اہل ایمان کو کم پہنچے علم کی کمی کی وجہ سے جلد بازی کی وجہ سے تو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا غلطی میں ہوا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کی روایت ہے ابن جو قبیلے کے لوگوں کو جب انہوں نے سبانہ سبانہ کہا کہ ہم نے اپنا دین بدل لیا بدل لیا ہم سابی ہو گئے ہو گئے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اسلام لانا کہنے کا طریقہ نہیں جانتے اصلم نا اصلم نا انہیں کہنا نہیں آتا خالد ابن ولید جوشیل جرنیل تھے فوجی تھے اور زبردست اللہ کی غیرت کے ساتھ ہرشار تھے خالد کی تلوار نے ان کا کام تمام کرنا شروع کر دیا حتیہ کہ جو قیدی ہوئے خالد نے کہا ان سب کو قتل کر دو رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک یہ بات پہنچی ابن عمر نے خالد کو منع کر دیا اس بات سے کہ قیدیوں کو قتل کیا جائے رضی اللہ تعالی ادبا کیونکہ ابن عمر سمجھ چکے تھے اپنی فقہات کی وجہ سے جو اللہ نے خاص درجات ہے اہل ایمان کی سمجھ کے دی انہیں عطا کی تھی کہ یہ اصل مسلمین ہونا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تعالی خالد کے اس کھیل سے میں بری ہوں تو خالد سے غلطی نہیں ہوئی کتنی بڑی غلطی ہے کس نے قتل کیے خالد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خالد کو قتل کر دیا گیا اس کے بدلے میں نہیں قتل کیا گیا میں نیت انسان تھا اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری سے رقم تھی اس کی تاریخ شہادت دیتی تھی کہ اللہ والا اللہ کے لیے کٹ مرنے والا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے نہ جانے خالد کے دل پر کیا گزری ہوگی اور مرنے تک وہ کس طرح گر کر توبہ کرتے رہے ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالی عنہ سے یہ خطا نہیں ہوئی تھی کہ علی کے خلاف وہ اس طریقے سے آئیں صرف ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لشکر کی شکل بن گئی اور نقصان ہو گیا پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اس قطا کو یاد کرتی آپ کا دوبٹہ بھی, بھی جاتا روتے روتے کہ انہیں احساس ہوتا کہ توں نے یہ کیا کیا تھا ام المومنین ہے ہماری ماں ہے بڑی بہت بڑی فقیحہ ہے ان کے تقرے کے بارے میں ان کی نیت کے بارے میں جو شک کرے اس سے بڑا بہیمان کون ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا بڑا ہی احترام کیا اور کہا ام المومنین آپ نے یہ کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں غلطیاں ہو سکتی ہیں مجاہدین سے اور غلطی سے کبھی ان سے ایسا کام سردر ہو سکتا ہے جس سے اہل ایمان کو تو نقصان پہنچے اہل کفر کو فائدہ پہنچے مگر ان کی پوری زندگی اس سے رقم نہیں ہونی چاہیے من حیث المجموع کلی طور پر انہیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے کفار کو نقصان پہنچے اہل ایمان کو فائدہ پہنچے الحمدللہ پوری دنیا میں کفار کو وہ نقصان پہنچا ہے کہ انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے بڑا امریکہ جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے گرنے کے تو شاید امکان پچپن ریاستیں ہیں کیسے گراؤ گے آج پچپن کی پچپن کے منہ سے جھاگ نکل رہی آج امریکہ لڑ کھڑا رہا ہے الحمد یہ ان مخلصین کے منحص المجموع صحیح کام کا نتیجہ ہے ایک اور دلیل اس کے بعد دیتا ہوں کہ وہ شخص جو اللہ کے دین سے کھیلے مقصد اس کا دنیا ہو پاکستان توڑنا مقصد ہو مقصد ہو اس کا کہ وہ اپنی ریاست قائم کرے مقصد ہو اس کا جیسے محمد بن عبد الوہاب رحی کے بارے میں کہا کہ وہ اس ترکی خلافت کو فیل کرنا چاہتا تھا اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا اسامہ امریکہ کا ایجنٹ ہے اصل میں مسلمانوں کو بے چین کرنا قتل کروانا فساد پھیلانا اور دنیا کے اندر آگ لگانا چاہتا ہے امریکہ اس کے ذریعے اور یہ ایجنٹ ہے تیسرا ایجنٹ صوفی محمد شریعت کا نظام لے کر اٹھا یہ ملک توڑنا چاہتا ہے اور اپنی ریاست جتانا چاہتا ہے بھائی اگر یہ ایسے ہی ہے تو رب عظلال والاکرام کا یہ قانون ہے لا تخا خافیہ اس پر ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں وہ ایجنٹوں کو اتنی مہلت نہیں دیا کرتا کیا خوب علماء مال دلیل دی وہ کہتے ہیں کہ یہود السارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سچے نبی نہ ہوتے معاذ اللہ وہ جھوٹ بولتے تو اللہ رب العزت انہیں کبھی نہ دنیا میں اتنی عزت دیتا نہ ان کی وجہ سے دنیا میں وہ اصلاح ہوتی جو دنیا میں کوئی بھی اصلاح ایسی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ پیش کر سکے کیونکہ اللہ جھوٹوں کو کبھی یہ موقع نہیں دیا کرتا جھوٹے نبی دنیا پر رسوا ہونے کے لیے آئے ہیں اور جھوٹا نبی اپنی زندگی میں رسوائی کو دیکھتا ہے اللہ اپنے دین کو اس طرح آزز اور مسکین نہیں کرتا کہ اس کے دین کا نام و نشانی مٹ گیا تو اس طرح سے ہر ایجنٹ اٹھے اور محمد بن عبد البہاد کی وجہ سے پورا عرب توحید کے پیغام سے منور ہو اور پورے عرب میں تقریبا کئی ایک جگہ پر قبریں گرا دی جائے غیر اللہ کی پوجا ختم کر دی جائے اللہ رب العزت کی توحید سر بلند ہو اور اس کی زندگی میں اللہ اسے اتنی عزت دے کہ وہ دین کی تعلیمات میں اللہ تعالی کی طرف سے وہ اسباب دیا جائے جو کسی اور کو نہیں دیے گئے یہاں تک کہ غیر عرب علاقوں میں بھی اس کے ذریعے روشنی پھیل جائے یہ کبھی نہیں ہوا اللہ نے ایجنٹوں کو اور جھوٹے نبیوں کو کبھی مہلت نہیں دی بلا ا تقولا علیہ بادل <الْأَقَاوِي> ہمارا نبی محمد امام الانبیاء بھی اگر ہم پر کوئی بات بڑھا لے یا کم کر لے کیا ہم کریں چھوڑ دیں اسے کہ کامیاب ہوتا رہے نہیں لاق نہ ہم اسے دہنے ہاتھ سے پکڑے کہتے ہیں دجال دہنے ہاتھ سے جلد دہنے ہاتھ سے پکڑ کر گردن اتارتا ہے لتا ان منوطین پھر ہم محمد کی رگ جان کو کاٹ دیں صلی اللہ علیہ تم میں سے ہمیں ایسا کرنے سے کوئی نہ روک سکے اگر یہ ایجنٹ ہوتے جو کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لائے یعنی شریعت کا جھنڈا تو بلند کرے اور اصلاً کافروں کا ایجنٹ ہو اس طرف کافر ہو اس طرف مومن ہو دو چیزیں اس میں بیک وقت ہو دونوں پر ایمان لایا ہو ایک حصے کو مانتا ہوں ایک حصے کا انکار کرتا ہوں سماجا مین کم اللہ خزیات دنیا و یا عمل قیامت یوردون علا اشد دنیا کی زندگانی میں اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں انجام کے ذلیل اور رفواہ ہو جائے اور آخرت میں اللہ شدید شرین رزاق کے حوالے کرے کیا اس وقت نوجوان جو ہے ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل فضل اللہ اسامہ اور یہ مجاہدین نہیں ہیں کیا وہ جانوں پر کھیل کے ان کی کتابیں نہیں پڑھتے کیا ان کی کتابیں صرف ان کے پاس نکل آنے سے ان کی کھلڑیاں نہیں ادھیر دی جاتی کیا پھر وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں مار پڑھنے کے بعد بھی چھوڑ دیتے تم نے جتنا مارا اتنے مجاہد بڑھتے چلے گئے خود تمہارے اپنے کہتے ہیں امریکہ کے دان ہر روز یہ کہتے کہ بش کی غلط پالیسیوں نے اس جہاد کو آگ لگا کے رکھ دی اور اس کو بڑھا دیا کاش کہ وہ یہ غلط پالیسیاں اختیار نہ کرتا تم جتنا مارو گے ایمان کی یہ خوبی ہے ڈاکٹر سفر حوالی کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی تکلیفوں نے ایمان میں خراب نہیں کیا ہمیں راستے خراب کیا کرتی ہیں نبی علیہ سلاۃ وسلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں ڈرتا کہ تم شرک میں دوبارہ چلے جاؤ گے میں یہ ڈرتا ہوں انتنا فسو تم دنیا کی دوڑ میں کھو جاؤ گے وہ میرے سے آگے نکل گیا میں اس سے آگے نکل جاؤں ہمیں دنیا میں جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہماری منجائی ہو جاتی ہے صرف اہل ایمان جو خالص ہوتے ہیں وہ لکھر کر کندن بن کے سامنے آیا کرتے تو ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اگر یہ دوگڑے ہوتے اور منافق ہوتے اور یہ اگر اللہ کے دین کو برت رہے ہوتے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا تحس نحس کر دیتا اور اللہ طاعف المنصورہ کو ظہر فرماتا کیا دنیا میں بس یہی ہو رہا ہے اس وقت ایک تو وہ ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو دین پر ہے ہی نہیں کرتے ان کا تو اعتراف ہے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں قیادت کو تسلیم نہیں کرتے امن بلکہ مذاق اڑاتے ان کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ ملک کے ایک حصے میں وہ نظام ہے جس میں سرے عام کوڑے مار مارے جا رہے یہ انسانیت کی تدلیل ہے وہ اللہ کے دین کی توہین کرتا ہے ایک طرف توہین کرنے والے اور ایک طرف دین کا جھنڈا اٹھا کر اپنے تمام عزائم پورے کرنے والے دو کدھر گئے اہل ایمان کیا اللہ نے ایمان سے خالی کر دیا دنیا اللہ نے اپنی جماعت ختم کر دی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی جماعت موجود ہے اس واسطے ان دھوکوں سے بچیے یہ دھوکا دے رہے ہیں یہ دجل کر رہے ہیں اور یہ دجل جو ہے ابھی چھوٹا ہے ابھی یہ بڑا دجال نہیں ہے یہ چھوٹے دجالوں میں سے امریکہ ایک دجال ہے ابھی تو بڑا دجال آنا ہے ابھی سے ہم دم خم جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا اپنا دیکھ رہے ہیں ابھی سے ہم ہانپنے لگے ابھی سے بس واسط کا شکار ہوتے اور ہم چوتھے دن آ کر پوچھتے یہ کوئی امریکہ کی کھیل نہیں ہے سارے نیک کام امریکہ نہیں کرنے پہلے انگریز نے محمد بن عبد الوہاب کو اٹھایا اور یہ نیک کام کیا کہ ارجا کا گلا کاٹ کیا اور یہ بتایا کہ مسلمان بھی بعض گناہوں کے ساتھ جو اسلام کا علت ہو اور بعض اعمال کے ساتھ جو اسلام اور ایمان کا علت ہوں اور مرتض ہو کا اور مرتد ہو جایا کرتا ہے اور لوگوں کو پھر سے ایمان پر قائم کیا دوسرا ایجنٹ اٹھا اور اس نے بتایا کہ تلوار اٹھائے بغیر تم اسلام کا حق نہ ادا کر سکو گے تمہارے نبی نے کہا کہ میرا رزق جو ہے نہجے کی چھاؤں میں ہے اور اسلام کی چوٹی کوہان کی چوٹی جو ہے اسلام کی وہ جہاد ہے اس نے جہاد سکھا دیا تیسرا آیا اس نے کہا تمہاری سب نہوسوں کی وجہ ہے کہ تم نے جمہوریت کو اسلام کا انقلاب لانے کا ذریعہ بنایا جبکہ جمہوریت تو کفار کا گھڑا ہوا ایک ایسا عقیدہ جس میں عقیدے کی بنیاد پر تقسیم ہے ہی ہے عقیدے کی بنیاد پر جمہوریت میں کوئی تقسیم نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ میں مسجد میں گیا این حدیث مسجد نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی کو ذاتی طور پر بدنام کرانا مقصود نہیں درخت دینے کے لیے گیا بہت بڑی لکھمیوں کی مسجد تھی بڑے لوگوں کی مسجد تھی پتہ چلا یہاں کے قاری صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا جس نے امام زامن ٹہنے ہوئے اپنے اس باپ کے راستے پر جان دی جو یہ کہتا تھا اور یہ, یہ کہتی تھی کہ میرا دین اسلام ہے میری سیاست یہ اسلام نہیں کہتی تھی یہ کہتی تھی میری سیاست جمہوریت ہے اور پھر کہتی تھی کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور میری معیشت سوشلزم ہے جبکہ مومن کا اول اور آخر اسلام ہے اور سب سے پہلے اسلام ہے اور سب سے آخر اسلام ہے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو شہید قرار دیا یہ جمہوریت کے کرشمے ہیں کیونکہ جمہوریت میساک ہے اکثریت کی بنیاد پر وہ اکثریت ڈھورے ڈنگروں کی ہو وہ اکثریت سیکولر کی ہو وہ اکثریت بے دینوں کی ہو یا دین داروں کی ہو جمہوریت میں عقیدے کی بنیاد پر تقسیم حرام ہے تو بس کسی پر اتفاق کرتا ہوں اللہ کے لیے اس دجل سے پناہ مانگیے خوب صدقہ اور خیرات اس کا علاج ہے صورت القح کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات کو یاد کر لینا ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ آج اگر دجال اثر جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ ہمیں کامیاب رکھے گا تو ہماری اولادوں کو یہ سبق ہماری طرف سے منتقل ہوگا اور کل کو دجال اکبر اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ایسا قائم رکھے گا جیسے مدینے سے نکلنے والے خیر الناس یا من خیر الناس نبی علیہ السلام اسلام سے بخاری مسلم میں لفظ ہے کہ دجال کے ساتھ ایک شخص مناقشہ کرے گا وہ خیر الناس میں سے ہوگا یا تو لوگوں میں بہترین آدمی ہوگا یا بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا کیونکہ دجال جس وقت مدینہ کی طرف آئے گا دجال اکبر تو مدینہ کے سب راستوں پر دو دو فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے یہ مدینہ کے اندر گھس نہیں سکے گا ہاں زلزلے برپا ہوں گے تین تین زلزلے جب آئیں گے تو اسی وقت لوگ ڈر کر منافق لوگ مرد اور عورت بھاگ کر دجال سے مل جائیں گے اب یہ نوجوان دجال سے مجادنا کے لیے آئے گا دجال کہے گا کہ دیکھو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر اس کے پاس زندہ کروں تو پھر تو میں ہوں نا رب تو اس کے ماننے والے کہیں گے پھر کیا شخص ہے حضرت تو وہ اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس کا انکار کرے گا اور کہے گا تو وہ کانا دجال ہے جس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی جب وہ یہ کہے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑوں کے اندر سے گزرے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا یہ شوق دہ دکھانے کے بعد وہ لوگوں کو کہے گا اب تو میں رب ہوں لوگ تو کہیں گے کیا کہنے تیرے اس سے پوچھے گا وہ کہے گا پہلے سے زیادہ یقین ہے کہ تو وہی مسیح دجال ہے جس کے اللہ کے زبی سچ نبی نے خبر دی علیہ السلام ایمان ہو تو یہ ہو پھر اس کو پکڑ کر اپنی آگ میں ڈال دے گا سب سے پہلے قتل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کی گردن پر پیتل چڑھا دے گا پیتل نما وہ اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا اور وہ یہ بتا دے گا اس کو کہ اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جہاں زین میں یہ پریشانی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے تو مارتے اور زندہ کرتے ہوئے دیکھا اب کیا بنے گا لوگ کیسے ہی مان لیں تو لوگوں نے دوسری بات نہیں دیکھی کہ یہ قتل نہیں کر سکا آج آگے یہ بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس نے صاف اعلان کیا کہ لوگ آپ مجھے قتل نہیں کر سکے گا میرے سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ آپ یہ قتل نہیں کر وہ قتل نہ کر سکے گا اور ناکام ہو کر اسے آگ میں ڈال دے گا جو اللہ کی جنت ہوگی اللہ ہمیں اس نوجوان جیسا کر دے آمر اور اللہ ہمیں دجل سے بچائے عامر اور وہ نہ ہو کہ غلط فہمی میں ہم اپنے نیک صالحین کو جو حقیقت ہماری اور سب عہد ایمان کی مردوں اور عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم ان کو کافر یا مرتد یا ایجنٹ یا ان کی توہین اور تجویز کرتے ہوئے کفر کا پتوا اپنے اوپر تھوپ لیں اور وہ نہ ہو کہ وہ فتنہ ہمارے اندر ظہور پذیر ہو کہ یوس بہو موم صبح کو مومن تھا و یوم سی کافر رات کو کافر ہو گیا یوم سی مومن رات کو جب رات کی اس نے تو مومن تھا یوسف بھی ہو کافرا صبح ہوئی تو کافر ہو گیا اللہ مجھے اور آپ کو تمام فتن سے محفوظ رکھے آمین اور اللہ کفر اور اسلام کی پہچان میں ہمیں کبھی بھی اندھا نہ کرے آمین جو یہ کہہ دے کہ یہ انسانیت کی تزلیل ہے یہ ظالمانہ سے بڑھ کر گویا کہ اللہ نے انسانیت کی تبدیل کا حکم دیا کہ کوڑے مارو اور ایک جماعت گواہ موجود ہو اس پر معذلہ